شانے بسم اللہ نہیں کی طرف فصل نمبر چھ نہیں کی کردان کردان اس میں بھی ہم وہ ایک کام کریں گے جو ہم نے عمر میں کیا تھا یہ غائب کے سیروں کو علیحدہ ذکر کیا تھا اور حاضر کے سیروں کو علیحدہ ذکر کیا تھا غائب اور متحمے کر لیے تھے اور حاضر کے سیروں کو اکٹھا کر لیا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ آسان ہی ہے امر کی گردان اگر آپ کو ہے تو یہ بھی مظاہرے سے ہی ہوتا ہے یہ بھی مظاہرے سے ہی بنتا ہے تو دیکھیے ذرا پہلے ہم غائب کے کرتے ہیں امر غائب معروف امر خاص معروف گردان لا یَ فل لا یلا لا یلو لا یَ لا لا افل لا نفل اس کی طرف لا یو فل لا لا لا لا لا لانوی لایو فلاں لا تو لا تو لاؤ لانو مجبور غائب كریں گے تو لایو فل لا اب ہمارے سکیلا کی طرف کوئی آٹھ سیزوں کا سکیلا بناتے ہیں ٹھیک سک... ہے اس میں سے دیکھیے گا سکیلا کیسے ہوگا سکیلا کا معروف چی میں سمجھا لا یا فلنا لا یا لا یا فلنا لاتا فلنا لاتا لا یا لا فلنا لانا فلنا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہو جائے گا مجھول لایو فلنا لایو فلان لایو فلنا لا لاطف علنا لاطف علان لاف الاف النا لان لا فل اب آنے کی خطی فقی طرف معروف لاف الاف علوم لاطف علند لاف لا الانہ فلان پانچ سیگیں ہوں گی اس کے درجل. لا بھی لا علند لا یافعل لا لافل لانا فلن لا اس کا مجھول کیسے آئے گا لاف علند لاف علون لاطف علند لا فلنگ لانو فلن اس طریقے سے ہو جائیں گے تو اب مجھے ترجیح بھی ذرا دیکھ لیجیے ترما دیکھ لیجیے لا یا پل نہ کرے وہ ایک مرد یعنی یہ کیا نہیں ہے نا تو یعنی کہ نہ کرے گا یہ نہ کرے یعنی کوئی چاہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے لا یا لا, لا نہ کرے وہ ایک مرد لا یا فلاں نہ کریں وہ دو مرد لایا لا یا لا فلو نہ کریں وہ سب مرد لاتا فل نہ کرے وہ ایک عورت لاتا فلاں نہ کریں وہ دو عورتیں لا یا فلاں نہ کریں وہ سب عورتیں لافل لا نہ کروں میں ایک مرضیا ایک عورت لا نہ فل ہم نہ کریں ہم دو مرض یا دو عورتیں یہ سب مرض یا سب عورتیں کیسے ہوگی ہاں غائب کی وہ کرنی ہے چھ سیگے وہی کرنے ہیں نا ہاں پہلے چھ سیگے اور لاسٹ کے دو ایسے ہی کرنے ہیں جیسے امر میں کیا تھا پہلے چھ سیگے اور लास्ट کے دو بس پہلے چھ سیگے اور لاسٹ کے دو سیگے دو ایسے نہ کرے وہ ایک مرد اچھا لالو نہ کیا جائے وہ ایک مرد ہاں مجھول بھی ایسے کریں گے لالو پھل نہ کیا جائے وہ ایک مرد لالو فلاں نہ کئے جائیں وہ دو مرد لالو پھل نہ کئے جائیں وہ سب مرد راتو پھل نہ جائے وہ ایک عورت راتو جائیں وہ دو عورتیں نہ نہ کی جائیں وہ سب عورتیں لافل لا نہ کیا جائے میں ایک مر گیا ایک عورت لا نفل نہ کیے جائیں دو مرض یا دو عورتیں یا سب مرغ تو اس میں کیا کریں گے چھ آٹھ اور چھ کا کمبنیشن جو میں کہہ سکتا ہوں آٹھ چھ کا کمبنیشن یعنی پہلے چھ سے یہ پھر آخری دو ذکر کر دیں غائب اور منتقلی اکٹھا ہو جائے گا اور حاضر کے ارادہ کرنا ہے ہیں آپ اور ایسے ہی لا یا فلندہ ترجمہ دیکھیے سکیلہ کے اندر ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد لائق فلانہ ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک مرت لائقہ ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک مرت لایا خلا ہرگز ہرگز نہ کرے وہ دو مرت ہرگز ہرگز نہ کریں وہ سب مرد ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت ہرگز حرگز نہ کریں وہ دو عورتیں ہرگز سرگیز نہ کریں وہ سب عورتیں ہرگز سرگز نہ کروں میں ایک مر ایک عورت ہرگز سرگز نہ کرے ہم دو مر یا دو سب سب وہی ترجمہ بھی مستقس ایک آپ کو پیٹرن یاد ہونا چاہیے تو بہت آپ کی یہ ہوں گے ہلوں میں پیٹرن آپ نے یاد کرنا ہے اس طریقے سے یہ ہو جائے گا یہ بھی بات حاضر کی بھی کر لیں حاضر کی گزام بھی کر لیں کر لیں ٹھیک ہے حاضر بھی, بھی کر لیتے ہیں تو اب دیکھیں حاضر میں کیا کرنا چھ چھ سیگھے رہ گئے سب وہ چھ چھ وہ بھی بڑا آسان کام ہے چھ چے... کیسے ہوں گے لاتا فل میں حاضر معروف کرنے لگا سب سے پہلی والی کردہ حاضر معروف بھی بھی چھوڑ کے تھے سیگے وہ دیکھیں لاتا فل لاتا فلا لاتا لاتا فلی لاتا فلا لاتا لاتفل... ٹھیک لاتفل... ہے لاتفل... لاتفل... لاتفل... لاتفل... لاتفل... لطا فلاں لاتا فلنا اچھا اچھا یہ کا مجھول لاتو فل لا فلاں لاتو فلو لاتو فل لاتو فلاں یہ شکیلا کرتے ہیں دیکھیے لاطف لطف علان ٹھیک ہے مجھول اس کا لات فلن لات علان لات فلون نہ خفیفہ کی طرف جاتے ہیں خفیفہ معروف لاطف اس میں کتنے آئیں گے؟ تین آئیں گے بس ٹھیک ہے نا کتنے سیکھے آئیں خفیفہ کے تین لات فعلن، لات فعلن، لات فعلن، مجھول میں بھی تین لاتو فالن لات, فعلن، لات, فعلن، لات, فعلن، لات, فعلن، لات فعلن، تو بس یہ اس ٹرین آپ نے یاد کرنا اور اس کے لاتا نہ کر تو ایک مرد نہ کرو تم دو مرد نہ کرو تم سب مرد نہ کر تو ایک عورت نہ کرو تم دو عورتیں نہ کرو تم سب عورتیں لاط ہاں لاتو فل نہ کی کیا جائے تو ایک مرد نہ کیے جائے کیے جاؤ تم دو مرد نہ کیے جاؤ تم سب مرد نہ کی جائے تو ایک عورت نہ کی جاؤ تم دو عورتیں نہ کی جاؤ تم سب عورتیں ہو گیا جی الحمد نہیں کی گردان بھی امر کی گردان اگر آپ کو آتی ہے تو یہ بڑی جلدی آپ کی زبان پہ چڑھے گی اگر امر کی گردان آتی ہے تو دیکھیں سے یاد تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت کام آسان ہے بالکل لیکن یہ ہے کہ جیسے अमर اور नहीं تقریباً ایک ہی چیز ہے ना تو جیسے وہاں پر کیا تھا جیسے وہاں پہ ہم نے और اور آٹھ کا کیا تھا میں چھ آٹھ ایسے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں بھی یہ کام کر لیں آپ تاکہ یاد رہے آپ کو کیونکہ امر اور نہیں میں ہم کیا کام کرتے ہیں پہلے چھ سیکھے اور آخری دو ملا لیتے ہیں اور پھر درمیان کی حاضر کو ہم چھوڑ کے ادا کر لیتے ہیں باقی کتابوں میں آپ کو ایسے ہی ملیں گے یہ باقی کتابوں میں جس طرح میں آپ کو کرا رہا ہوں ایسی ہی ملیں گی آپ جو کتابیں دیکھیں گے نا اس میں ایسا ہی ہوگا حاضر کہ علادہ ذکر کیے جائیں گے امر نہیں ویرا کے اندر کیونکہ اس طرح یاد کرنا آسان ہوتا ہے اس طرح اس, طرح اس طرح ہو okay. گیا پھر, پھر اس وقت قاعدہ پھر کل پڑھ لیں گے سمجھا رہیں گے شروع میں لائن اور اس سے پہلے ایجاج کریں گے پھر اس کے بعد قاعدہ پڑھ لیں گے عام طور سے مکمل ہونے والا ہے ہمارا ان شاء اللہ جلدی یہ مکمل اول کے اول جو حصہ مکمل ہونے والا ہے ہو گیا تو کچھ وجہ سے یاد کریں تاکہ جدھر آگے آسانی ہوگا پھر ان شاء اللہ کچھ کے اوپر تھوڑا زور لگا کے وہ کر لیں گے سیگے سیگھے پہ کیسے ہیں پہلے گردانے ہی ہوں السلام علیکم ووال کا جواب کیا تھا سوال کا کیا جواب سوال کیا چاہیے کس نے چاہیے آپ سوال کون سوال मुझे क्या ठीक है या था अकल जो है ना اس کو جو عقل کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک انسان ہے اس کا حصہ ہے جیسے کہ لوگ آنکھیں اپنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں وہ قربہ جو ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد اور ایسے ہی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا وہ ہے کہ آدمی گردہ کسی کو دینا چاہتا ہے دو ہیں جو کہتا ہے چلو یہ کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے میں ایک کسی کو دے دیتا ہوں یا لیور ٹرانک پلانٹ ہوتا ہے भाई एक आदमी है वो देना चाहता है ठीक है अगर देना चाहता है तो उसमें क्या हरस की क्या बात है वो उसका मालिक है वो दे दें अकल तो यही कह रही है ठीक है لیکن اگر آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی عقل یہ بھی کہتی ہے کہ ایک آدمی اپنی جسم کا بھی مالک ہے اپنی جان کا بھی مالک ہے ٹھیک ہے ایک جان کا بھی مالک ہے جسم کا بھی مالک ہے اگر ایک آدمی लेता کر لیتا ہے कर کر لیتا ہے کہتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں کم ہو جائیں چلو جی میں اپنی جان کا خود مالک ہوں تو میں بس جس طرح مرضی چاہوں گا کرنا تو پھر تو عقل خودکشی کو بھی جائز کہتی ہے اگر عقل کی بات مانی جائے ٹھیک ہے اب یہ جو صورت حال ہے اس کے اندر تو یہ ہوگا پھر ٹرانسپلانٹ میں اگر وہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مالک ہے تو اس کے اندر اب دیکھیے ذرا میرے خیال میں نہیں تو اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں پھر تو خودکشی بھی پھر جائز ہوگی لیکن شریعت یہ بتاتی ہے شریعت کہتی ہے کہ دیکھو تم نہ اپنے جسم کے مالک ہو نہ تم کسی اور چیز کے مالک ہو اصل تو ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہر چیز کے اندر ہر چیز کے اندر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو جب وہ مالک ہیں وہ جس طریقے سے فرمائیں گے اس طریقے سے تمہیں کام کرنا چاہیے میری ایک چیز ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھائی یہ آپ میں کتاب آپ کو دیتا ہوں کہ یہ میری کتاب ہے لیکن آپ نے اس کتاب کو اس کے اوپر لکھنا نہیں ہے اس کو پھاڑنا نہیں ہے اس کو اس صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ شرطیں لگا سکتا ہوں کیوں کیونکہ میں مالک ہوں اس کتاب کا تو ہر چیز کی ملکیت ہر چیز کی ملکیت اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہر چیز کی ملکیت okay. اب جب اللہ تعالیٰ کی ہے ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو مالک جس طرح کہتا ہے ویسے ہی اس کو عمل استعمال کرنا چاہیے ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ استعمال وہ کریں گے تو وہ کیا ہوگا جو آپ کو چیز دی گئی ہے اس میں آپ نے خیانت کی ہے اس میں آپ نے خیانت کر دی ہے کہ آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا اس کے کی اوپر اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال کے اندر اسراف نہ کرو مال کے اندر اسراف نہ کرو ادھر بھی آپ کا سوال پیدا ہوگا بھئی میں مالک ہوں میں جس طرح مرضی مال کو خرچ کرنا چاہوں میں کر لوں مال میں بخل نہ کرو بھئی ایک آدمی ہے وہ مال کا مالک ہے چاہے نہ خرچ کرے تو ادھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں ملکیت دی گئی ہے ظاہری طور پہ جو تمہیں ملکیت دی گئی ہے یہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ دنیا کا کاروبار چلنا ہے اگر یہ کہا جاتا کہ کوئی مال کا کوئی مالک نہیں ہے زمین کا کوئی مالک نہیں ہے جس کا دل چاہتا جس طرح چاہتا ٹھیک ہے جس طرح دل چاہتا وہ استعمال کرتا ٹھیک ہے جیسے کہ کمیونزم جو ہے کمیونزم اس میں یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی چیز کی ملکیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے ویسے ہی اس کو استعمال کرنا ہے خودکشی حرام قرار دی گئی خودکشی حرام قرار دے دی گئی کیوں کیونکہ اس آدمی نے خیانت کی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک جسم امانت کے طور پر دیا گیا تھا اس نے اس کو غلط استعمال کیا اس لیے ہم کہتے ہیں نا دیکھیں نظری کرنا برا ہے کیوں برا ہے بھائی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو کہا اس کو ویسے استعمال کرنا ہوگا کانوں سے بری بات سننا برا ہے کیوں کیونکہ اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی تھی بندے کو تو ویسے اس کو ایک دیا گیا تو استعمال کے لیے دیا گیا استعمال کے لیے دیا گیا تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے ویسے یہ استعمال کرے گا جیسے اللہ نہ چاہیں گے ویسے یہ استعمال نہیں کرے گا کیونکہ یہ صحت ہوگی تو یہ تمام جسم کے حوالے سے اور اس حوالے سے یہ ایک وہ ہے اس انسان کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ان چیزوں کے اوپر جب انسان کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی تو یہ کسی کو اس طریقے سے ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتا کسی کو پھر آپ کا ایک اشکال ہونا چاہیے کہ خون خون خون جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا خون جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اسی لیے یاد رکھیے گا خون دینا جائز ہے خون دینا جائز ہے لیکن لیکن وہ بھی اس طرح ہے کہ ایک آدمی کی ضرورت ہو ایک آدمی کی ضرورت ہو اور یہ اس کو دے سکتا ہو اور اس کی صحت پہ کوئی اس کا اثر نہ پڑتا ہو اگر اس کو اس کے اندر خود بچارے کے اندر تھوڑا سا خون ہے اس نے کسی دوسرے کو خون دے دیتا ہے تو یہ کیا ہوگا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا شر کہتے کہ نہیں تمہارے اندر اگر ہے تو تم اس چیز کو وہ کر سکتے ہو تمہارا کوئی ظاہری طور پہ کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور ویسے بھی خون جو ہے تقریباً ہر تین بعد جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلس وغیرہ اور اس طریقے سے وہ ختم بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو دینے سے دوبارہ بنتا ہے وہ چیز دوبارہ بن جاتی ہے انسان کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے صحت اچھی ہو جاتی ہے اس کی وہاں پہ یہ معاملہ ہے لیکن باقی جتنی آپ چیزیں دے رہے ہیں کڈنیز دے رہے ہیں ایک آدمی دو کڈنیز میں سے ایک دے دیتا ہے وہاں پہ یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہاں پہ یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیور تو نہیں دیا جاتا لیور کے سیلس وغیرہ ٹیشیوز وغیرہ کے وہ کیے جاتے ہیں لیکن اس میں انسان اپنی جان کو خطرے میں ضرور ڈالتا ہے اسی لیے لیور ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک خطرہ ضرور ہوتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہا جائے کہ خطرہ ہے ہی نہیں خون کے اندر کوئی ایسی میں نے بتا دی اگر خون کے اندر بھی خطرہ پیدا ہوگا تو تب بھی انسان اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکتا خون بھی نہیں دے گا خون بھی نہیں دے گا لیکن لیور ٹرانسپلانٹ میں خطرہ ضرور ہوتا ہے کڈنی کڈنیز دو کڈنیز میں سے ایک دے دیتے ہیں اس میں خطرہ ضرور ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو کیوں اتنے پریشانیاں ہوتی ہیں ڈاکٹرز خود وہ ہوتے ہیں تو یہ اس وجہ سے وہاں پر یہ ایک حکم آ جاتا ہے باقی اور سوال پہ داری اور سوالات پہ سوالات اٹھیں گے جسم کے متعلق شریعت کی احکام موجود ہیں نا جسم کے متعلق شریعت کی احکام موجود ہیں شریعت کہتی ہے نا کہ جی ہم اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے حضرت نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے ٹھیک ہے تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے ایک آدمی جو تھے وہ صحابہ جب آئے تھے پوچھا تھا ازواج متحرات میں سے کہ ور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں کب روزہ رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جس طرح جب بتایا تو صحابہ کو آپس میں وہ ہوا کہ یہ تو بڑی کم ایک باتیں ہیں تو ایک نے کہا کہ میں تو ہر روزے میں رہوں گا ایک نے کہا کہ جی میں تو ساری ری رات عبادت کروں گا ایک نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا تو یو صلی اللہ علیہ وسلم آگے اُلو صاحب نے جب یہ بات سنی ٹھیک ہے جب یہ بات سنی تو اسو صاحب نے اس بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بھئی تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے تم مس ہو گے تو تم اپنے جسم کو خطرے میں ڈال رہے ہو روزہ رکھو گے کمزوری پیدا ہو جائے گی جسم کا حق ہے ایسے ہی شادی شدہ ہو بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے اپنے بھی حقوق پورے کرو دوسروں کے بھی حقوق پورے کرو اپنے بھی اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جی نہ تو کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کو ظلم کرنے دو لا تظلمون ولا تظلمون نہ تو ظلم کرو اور نہ کسی کو کیا کرنے ظلم کرنے دو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ایک آدمی کہا چلو جی مجھے آ کے مارنا شروع کر دو میں جو بھائی نہ تو ظلم کرو نہ تکلیف دو اور نہ کسی نہ کسی کو موقع دو کہ وہ تمہیں تکلیف دے یہ شریعت کے احکام ہیں اب ایک آدمی لیکن ایک آدمی اب جہاد میں جاتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے تو وہاں پہ اللہ کا حکم ہے نا وہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ وہاں پہ جا کے وہ کرتا ہے وہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی ایک لمبی بحثیں اس کے اندر سے جی کیا وہ ہیں ابھی تک جو ہے نا وہ یعنی بعض علماء کی رائے ہے بعض مفتی حضرات کی رائے ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں گنجائش کا پہلو ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ جو ٹرانسپلانٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں گنجائش کا پہلو ہونا چاہیے نا اس میں سے تو میت کا بھی حق بن چکا ہے اس میت کا حق بن چکا ہے اصل مسئلہ یہ ہے ایسے ہم کیوں کہتے ہیں یہ جو ڈیڈ باڈیز کے اوپر ڈاکٹرس جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں ڈائسیکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتا کیوں کیونکہ اس مردار کا کیا ہے حق بن چکا ہے اس مردار کا ایک حق ہے مسلا سے منع کیوں گا مسلح جو ہے مسلح کہ جی دشمن کو قتل کر دیا مار دیا اس کی ناک کان کاٹ دینا شریف نے کہا نا... یہ کام نہیں کر سکتے تم دشمن کو تم نے مار دیا ختم ہو گئی بات کافر تھا دشمن تھا جہاد ہو رہا ہے اس کو مار دیا آپ نے لیکن اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کہو کہ جی یہ ہمارا دشمن ہے اس کے ناک کان کاٹ دو پھر کہتی ہے نا... نہ یہ کام نہیں کرو گے اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جی وہ کیا جائے ڈاکٹر ریسرچ کیسے کریں گے یہ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں بہت کچھ ہوا ہے ڈائیسیکشن سے کتنے لوگ سیکھتے ہیں یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ ڈائیسیکشن سے کتنے لوگ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور جو جب جا کے میڈیکل کالجز میں جا کے دیکھیں کہ جو ڈیڈ باڈیز کے ساتھ جس طریقے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بہت, ہو, بہت برا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ جی مثلاً یہ ہم سوچیں کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی ہمارے مرنے کے بعد ہم ہمارے اوپر لوگ اس کے تجربات کریں ہمیں سے کوئی چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا ہم اپنے ستاروں کو لیے نہیں چاہتے یہ کیا ہوتا ہے یہ لاوارس لاشیں ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باڈی کو چوریاں کرتے ہیں قبر سے جا کے نکالتے ہیں نشہ ویرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نشہ کرنے والے یہ جاتے ہیں قبر کھودتے ہیں اس میں سے ڈیڈ باڈیز نکال کے جا کے میڈیکل کالجز کو خاص طور پہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجیز ہوتے ہیں ان کے اس طرح سے بیچا جا رہا یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ بہت برے حالات ہوتے ہیں جسم جس کے ساتھ جس طریقے سے ہوتا ہے اس کا میت کا بھی سطر ہوتا ہے میت کا بھی سطر ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ جس طریقے سے حالات ہوتے ہیں وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا یہ تو بس ایک قسم کا وہ ہے اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی مردوں کی بھی میت ہوتی ہے خواتین کی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے یہ تو مسئلہ ہے آپ کو آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نہیں لکھا ہوا علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس بارے میں لیکن وہی والی بات ہے کہ جب ہم وہ کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے جی فوراً ایک سوال اٹھ جاتا ہے اور جی سیکھیں کیسے بھی سیکھیں کیسے وہ بھائی اتنی دنیا ترقی کر چکی ہے اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب اگر ویسے ڈاکٹروں سے پوچھیں تو وہ خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کی اب ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب اس طرح کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی اس سے تو سیکھنے کے لیے وہ ہے فوراً جو ہے اعتراض اس کے اوپر کیجیے یہ تو سیکھنے کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا بھائی اب دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے اتنے کچھ وہ ہو چکا ہے انگلش میں بھی لکھا گیا ہر ایک زبان میں بھی لکھا گیا بہت کچھ علماء نے لکھا ہے اس بارے میں پوسٹ مارٹم بھی ٹھیک نہیں ہے یاد رکھیے گا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے یہ میت کی بے حرمتی ہے اور جو اس کے ساتھ حشر ہوتا ہے پوسٹ مارٹم کے بعد آہ, وہ تو اس بیچارے کو غسل دینا مشکل ہو جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے بعد ہمیں آتے رہتے ہیں فون آتے رہتے ہیں جی پوسٹ مارٹم ہوا اب غسل کیسے دیں گی جی؟ اب تو حالت اتنی ہو چکی ہے نتیج کچھ بھی نہیں نکلتا ان کے پوسٹ مارٹموں کا وہ فی اس کی ڈیتھ کس طرح ہوئی تھی جی نتیجہ پھر بھی نہیں ہوتا دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں ریزلٹس تو کچھ بھی نہیں آتے پوسٹ مارٹم میں بھی جو بےغرمتی ہوتی ہے جس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے کا جو اشر ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں جن کو وہ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر تو سوچنا چاہیے جہاں کہ اس کا تعلق ہے کہ ہم جو آرگن ٹرانسپلانٹ کے اوپر یہ نہیں کہا کہ جی آرگن ٹرانسپلانٹ میں میرے کو سوچا ہی نہیں جا سکتا سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے اور میں نے بتایا کہ آواز مفتی حضرات کی ایک وہ ہے اس کے اوپر کچھ نے کہا کہ جی ہمارے اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش کا پہلو ہونا چاہیے لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جمہور اکثریت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے کوئی اور ایسی صورتحال پیدا کی جائے تحقیق ایسی کی جائے کہ جی جس کے اندر جیسے کہ اب کام کیا جا رہا ہے کام کر رہے ہیں نا اس کے اوپر کہ جی جیسے کہ بائیو ٹیکنالوجی اور پھر اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر جینیٹکس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ایسی چیزیں کچھ وہ کر لی جائیں کسمیٹک سیلز سے جو ہے نا اس کو ہم وہ کر لیں کلوننگ اس طرح چل رہی ہے کلوننگ کے اندر کام ہو رہا ہے انسان پہ نہیں کی جاتی لیکن یہ کہ وہ بنانے کے لیے اس کے معافی تو مل جاتی ہے ظہری وادہ کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں کے لیے وہ کرنی چاہیے دعا شعا کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے ان لوگوں سے ٹھیک ہے وہ تو دیکھیں نا ایک وہ ہے کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں پودوں کے اوپر دوسری چیزوں کے اوپر کام کر کے باقی سومیٹک سیلس اس کے اوپر بھی اگر کوئی اس طریقے سے کوئی ایک کام ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس میں کرنا چاہیے باقی آگے بھی چلے جی بس یہ ہو گیا کہ تو جتنی تحقیق کریں گے اتنا وہ ہوگا فائدہ ہوگا تحقیق کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اور اسی لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جی جو مسائل کو سمجھنے والے ہوں نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے وہ نیک تھا یا بد تھا یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کسی ڈیڈ باڈی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ بد کردار تھا ایسا تھا اس کی ڈائزیکشن ہو رہی ہے یا یہ وہ تھا یہ نا کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون کیا ہے وہ تو پسند کا معاملہ ہے اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جی اس کو قبر ملے تو یہ تو کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تو آپ لوگ محنت کریں محنت کریں ان چیزوں کو پڑھیں اس چیزوں کے جو ایک بندہ وہ ہوتا ہے اس سے گزرا ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کام کیا ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے پھر وہ دینی لحاظ سے بھی اچھے طریقے سے وہ کر سکتا ہے کام بھی کر سکتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی جو کچھ اس وقت میڈیکل فیلڈ کے اندر اگر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اب ایک آدمی کو اگر پتا ہوگا کہ جی میڈیکل کے اندر کیا کیا ہے نئی نہیں ریسرچ ہو رہی ہیں اس کا کیا شریک حکم کیا ہوگا جیسے اور فیلڈس کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں بس نہیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور بس یہی چیز ہے کہ گناہوں سے بندہ بچتا رہے گناہوں سے بندہ بچتا رہے نہیں ہوتا ہے ان پھر امید یہ ہے کہ جو ہے انسان جو ہے اس کی حفاظت رہتی ہے گناہوں سے بچ, بچتا رہے بس کوشش یہی کرے کہ گناہوں سے بچے اللہ تعالیٰ سے بھی تو کرنی چاہیے کہ جی بس ٹھیک ہے جی چلیے پھر جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ کدھر ہیں وہ دوسرے موجود ہیں اپنے جیت الناح والے جیت الناح والے وہ پہنچیں جی روم اوپن کریں گے پھر ٹھیک ہے جی السلام جی، علیکم اللہ. مائک السّلام جی, جی.